جزاک اللہ خیر امید ہے انشاءاللہ تبارک اللہ على آپ تمام بائی خیر ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے اللہ تبارک بتحال اپنی رحمتوں کے سائے نصیب فرمائے اور کامل ایمان نصیب فرمائے استقامت ایمان نصیب فرمائے آمین اللهم آمین ثم و تعالی سورہ تعلی شریف سے ہم درس قرآن کا آغاز کریں گے ویسے تو آج جمعہ کا مبارک دن تھا اور حسب معمول آج محدسی کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت پر بیان ہونا تھا اور آج خصوصاً حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور صحیح مسلم شریف کا تعارف پیش کرنا تھا لیکن یہ آج کا جو بیان ان سے متعلق تھا وہ انشاءاللہ ہم اتوار کے دن کریں گے انشاءاللہ اور جی ابراہیم بھائی ابھی تو درس قرآن ہوگا درس قرآن کے بعد سیرت پہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درس ہوگا اس کے بعد پھر سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے تو مین ٹیکسٹ پر لکھیں نہیں حضرت معذرت چاہتا ہوں آپ اچھا یہ تو شاید اردو سمجھ ہی نہیں رہے اچھا تو ارض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ آج کی جو بیان تھا حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور صحیح مسلم شریف کا تعارف یہ اتوار کے دن ہوگا اس کے بعد پھر وہی جمعے کا سلسلہ تو آج کا بیان تھوڑا سا پوسٹ करके کر کے ہم نے اتوار लिए دن کے لیے رکھا ہے تو का आगाज شریف کا آغاز کرتے ہیں چودہویں سپارے کا آغاز ہے پہلی آج کے بعد تو اس طرح چودہ سپارے کا آغاز بھی آج ہو رہا ہے اور سورہ حضر نئی آیت ہے نئی صورت ہے اس سے متعلق بھی درس کا آغاز ہوتا ہے <تصفيق> <تصفيق> <الحمد> رب والصلاة والسلام اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 سورہ حجر شریف حجر کا معنی ہے منع کرنا عقل کو بھی حجر کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو غلط اور برے کاموں سے روکتی ہے جو مکان پتھروں سے بنایا جائے اس کو بھی حجر کہتے ہیں اور قوم سمود کی آبادیاں چونکے پتھروں کو تراش کر بنائی گئی تھی اس لیے ان کو الحجر کہا گیا اور اسی طرح دیار سمود کا نام بھی الحجر ہے یہ جگہ شام کی جانب وادی القرا کے پاس ہے اور اسی طرح علامہ ابو عبداللہ یاقوب علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ قوم سمود کی بستی یا ان کے وطن کا نام بھی الحجر ہے اور یہ جگہ مدینہ اور شام کے درمیان واضح القرا میں تھی یہ لوگ پہاڑوں میں کدائی کر کے پہاڑوں کے اندر اپنے مکان بناتے تھے جن کو وہ اسالث کہتے تھے اور انہی پہاڑوں میں وہ کنواں تھا جس سے ایک دن حضرت صالح علیہ صلی چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں پر عذاب دیا گیا تھا ان کے پاس سے صرف روتے ہوئے گزرو اگر تم رو نہ سکو تو ان کے پاس سے نہ گزرو ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا حافظ الدین احمد بن علی بن حجر اصکلانی علیہ رحمٰ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ ممانعت اس وقت فرمائی دی جب تبوب کی طرف جاتے ہوئے صحابہ کے الحمرض کے ساتھ الحجر کے پاس سے گزرے تھے جو کہ دیار سمود ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو الحجر میں معذبین کے مگانوں میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ملی تھی وہ اس انگوٹھی کو لے کر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا اس نے وہ انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں چھپا لیا تاکہ آپ نہ دیکھیں آپ نے فرمایا اس انگوٹھی کو پھینک دو تو اس نے وہ انگوٹھی پھینک دی اس حدیث کو حاقم نے القلیل میں روایت کیا ہے اور امام مخاری نے احدیث الانبیاء میں روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ کے پانی پینے سے منع فرمایا تو اس حدیث میں غور و فکر کرنے کی ترغیب ہے اور جن پر عذاب دیا گیا ہو وہاں سے جلد گزرنے کا حکم بھی ہے حضرت سیدنا جاوید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحجر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا مو اور اللہ کی طرف سے نشانیوں کا سوال ناشیا کرو کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کا سوال کیا تھا بس وہ اونٹنی اس رستے سے آتی تھی اور اس رستے سے جاتی تھی پھر انہوں نے اپنے رب کے کاٹ ڈالی تو ان کو ایک گرج والی چیخ نے پکڑ لیا تو آسمان کے نیچے جتنے بھی لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا ماں سوا ایک شخص کے جو اس وقت اللہ کے حرم میں تھا کہا گیا یار اللہ وہ کون تھا فرمایا وہ ابو رغال تھا جب وہ حرم سے باہر آ گیا تو اس پر بھی وہی عذاب آ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا سنا ہم درس کا آغاز کرتے ہیں میرا پاک پرور ارشاد فرما رہا ہے اوریت مقدسہ ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یہ آیتیں ہیں کتاب اور روشن قرآن کی تو تل کا جو ہے یہ اشارہ ہے اس صورت کی آیتوں کی طرف ہے اور کتاب اور قرآن مبین سے مراد وہ کتاب ہے جس کا اللہ تعالی نے حضور علیہ سلاۃ وسلام سے وعدہ کیا تھا اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ آیتیں جو اس صورت میں مشہور ہیں اس کتاب کی آیتیں ہیں جو کتاب ہونے میں کامل ہیں اور اس قرآن کی آیتیں ہیں جو مبعا اور معاذ کے متعلق صحیح عقائد بیان کرتا ہے تو الکتاب کو قرآن مبین پر مقدم کیا گیا ہے وہ دو وجہ ہیں ایک یہ کہ اہل عرب میں الکتاب کا لفظ مانوس اور معروف تھا وہ تو زبور اور انجیل کو آسمانی کتابوں کے عنوان سے پہچانتے تھے اور یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب کہتے تھے اور دوسری وجہ یہ کہ جب وہ زد بحث کرتے تھے تو وہی الہی کو کتاب کہتے تھے چنانچہ آئس نمبر دو ہے چودہ سپاہے کا آغاز ربام الگین کا فارو لسلم بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے اللہ اکبر تو یہ آرزویں یا وقت نذا اغاب دیکھ کر ہوں گی جب کافر کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی میں تھا یا آخرت میں روزے قیامت کے شدائز اور احوال اور اپنا انجام دیکھ کر رجاعت کا قول ہے کہ کافر جب کبھی اپنے احوال عذاب اور مسلمانوں پر اللہ کی رحمت دیکھیں گے تو ہر مرتبہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مشرقین کے ساتھ مسلمانوں کو بھی دوزخ میں ڈال دے گا مشرقین کہیں گے تم دنیا میں گمان کرتے تھے کہ تم اللہ کے اولیا ہو پھر کیا وجہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ دوزخ میں ہو جب اللہ تعالی ان کی اس بات کو سنے گا تو ان کے لیے شفاعت کی اجازت دے دے گا پھر فرشتے اور انبیاء اور مومنین شفاعت کریں گے حتیٰ کہ اللہ کی اجازت سے ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا جب مشرق کہیں گے کہ کاش ہم بھی ان کی مثل ہوتے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ دوزخ سے نکال لیا جاتا اور یہ اللہ تعالی کے اس قول کا مزاق ہے یعنی یہ دوسری آیت چونکہ دوزخ سے نکالے ہوئے ان مسلمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے تو جنت میں ان کا نام جہنم بین رکھا جائے گا پھر وہ دعا کریں گے اے رب ہم سے یہ نام دور کر دے اللہ ان کو حکم دے گا کہ وہ جنت کے دریا میں نہائیں تو ان سے وہ سیاہی جو ہے وہ دور ہو جائے گی چنانچہ تیسری آیت ہے ذروع یا یعلمون انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتے اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں دیکھیے اس آیت کا معنی ہے کہ آپ کفار کو ان کے حال پر چھوڑ دیں وہ دنیا کے عیش و نشاط اور زیب و زینت سے جو اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں ان کو وہ حصہ لینے دیں انہوں نے دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں انہیں اس میں مشغول رہنے دیں اور ان کو ایمان لانے اور عبادت کرنے سے غافل رہنے دیں ان قریب جب وہ قیامت کی ہوناکیاں دیکھیں گے اور اپنے کرتوتوں کی سزا بُگتیں گے تو وہ خود جان لیں گے کہ آپ جو کچھ فرماتے تھے ستے اور کرتے تھے وہ غلط اور باطل تھا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس میں دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں مال اور لمبی عمر کی محبت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اس وقت میں اور میری ماں دیوار پر مٹی سے لیپ کر رہے تھے آپ نے پوچھا اے عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو میں نے ارض کی اللہ اس دیوار میں دراڑ بڑھ گئی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں آپ نے فرمایا معام اس سے زیادہ جلد ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اب یہاں پر دنیا سے بے رغبتی کے معاملات پر متعدد حدیثیں بہت واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں چنانچہ آئے نمبر چار اور پانچ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وما من كتاب معلوم اور وہ اور جو بستی ہم نے حالات کی ایک جانا ہوا نوشتا تھا ما من اجلہا وما کوئی گروہ اپنے وعدے کے آگے نہ بڑھے نہ پیچھے ہٹے اس سے پہلے اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کرنے پر کفار کو اس ارشاد سے تحادی کی تھی کہ آپ ان کو کھانے میں اور دنیاوی فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں کی ان قریب جان لیں گے اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے جس وسطی کو بھی تباہ کیا اس کا نوشتہ تقدیر میں وقت معین تھا البتہ ان پر عذاب آنے اور ان کی ہلاکت کے اوقات مختلف ہوتے رہے ہیں بس جو کفار پہلے زمانے میں تھے ان کے عذاب اور ان کی ہلاکت کا وقت پہلے مقرر تھا اور جو کفار ان کے بعد اس زمانے میں تھے ان کے عذاب اور ان کی ہلاکت وقت بعد میں مقرر تھا اس لیے اس کے بعد فرمایا کوئی گروہ اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے رسایت میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے تو پہلے اس پر اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے حجت قائم کی اور حجت پوری ہونے کے بعد بھی جب ان لوگوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا اللہ تعالی کے نزدیک ان کی ہلاکت کا جو وقت مقرر تھا اس وقت کے آنے پر ان کو ہلاک کر دیا ان کو ان کے مقرر وقت سے پہلے ہلاک کیا اور نہ ان کی ہلاکت کو موخر کیا اس میں اہل وقع کو تحدید کی ہے کہ وہ شرک کو ترک کر دیں ورنہ ان کی ہلاکت اور تباہی ہے سنا چاہے نمبر چھ سات اور آٹھ ذکر اور بولے کہ اے وہ جن پر قرآن اترا بے شک مجنون ہو لو ما من الصادقين ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو ماں نزل وري ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے اور وہ اترے تو انہیں محلت نہ ملے اللہ اکبر اس سے پہلے دو آیتوں میں اللہ تعالی نے کفار کو تحدید کی تھی اور اس آیت میں ان کے شبہات کو ذکر کر کے ان کے جوابات دیے گئے ہیں مشرقی مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور استحضا کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ آپ مجنون اور دیوانے ہیں ماں اللہ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نزول وہی کے وقت آپ پر جو کیفیت تاری ہوتی تھی وہ ظاہر ہے کہ انہیں سمجھ نہ آتی تھی اور یا وہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ بہت بڑی تھا کہ ان کی طرح پیدا ہونے والا انہی کی قوم کا ایک فرد ہو جو کھاتا پیتا بھی ہو شادی شدہ بھی ہو اس کے بچے بھی ہوں اور وہ اللہ کا رسول برحق ہو اور اس پر اللہ کا کلام نازل ہو اور یا آپ کو اس وجہ سے وہ مجنون کہتے تھے کہ آپ کو اس دعوی نبوت سے دستبردار ہونے کے لیے مال و دولت اور عرب کی سرداری کی پیشکش کی گئی عرب کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کی پیشکش کی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت اور منصب اور اقتدار کو ٹھکرا دیا اور سختیاں اور مصیبتیں برداشت کی دعو نبوت سے دستبردار نہ ہوئے ایش و نشاد کو چھوڑ کر مصیبتوں کو اختیار کرنا ان کے نزدیک محض دیوانگی تھی اس لیے انہوں نے آپ کو بطور استحجہ کہا کہ اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے تو دیوانہ ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں حضرت مس علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بھی آپ کو مجنون کہا تھا اسی طرح حضرت نور علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو مجنون کہا تو یہ کئی انبیاء کرام کی امتیں ان کو معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ سے یاد کرتی رہی جو کہ کفر ہے کفار کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے برحق رسول ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ کا کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا جو ہم کو بتاتا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ محض آپ کا اپنے متعلق یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات صحیح ہو اور وہ ظاہر ہے شک بھی کرتے تھے کہ صحیح نہیں لیکن جب فرشتہ آ کر یہ کہے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی تو یہ ان کا جو ہے یہ اعتراض تھا تو جواب یہ ہے کہ اگر فرشتہ اپنی اصل صورت میں ان کے پاس تصدیق کے لیے آتا تو وہ اس کو نہ دیکھ سکتے تھے نہ اس کا کلام سن سکتے تھے اور اگر وہ فرشتہ انسانی پیکر میں آتا تو ان کو پھر یہ شبہ پڑ جاتا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے یہ فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے باقی رہا ان کا یہ کہنا کہ پھر آپ کی نبوت میں شک اور شبہ نہ رہتا تو وہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ تھے نبی پاک علیہ السلام نے متعدد موجزات دکھائے جن کے بعد آپ کی نبوت میں شک اور شبہ نہیں رہنا چاہیے تھا لیکن ہر موجو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت جب وہ نازل ہوں گے ان کو مہلت نہیں دی جائے گی تو مفسرین نے یہ فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی اور یہ بھی مراد ہے جب فردے ان پر عذاب لے کر آئیں گے تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی سنا چی آیت نمبر نو میرا پانچ رب ارشاد فرما رہا ہے ان نہ نسل و ان لہو لہ فون بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں سبحان اللہ بڑی مشہور و معروف عیدت مقدسہ ہے مراج یہ ہے کہ تحریف یعنی قرآن میں تحریف تبدیلی زیادتی و کمی نہیں ہو سکتی اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے تمام جن و علم اور ساری خلق کے مقدور میں نہیں قدرت میں نہیں کہ اس میں ایک حرف کی کمی بیشی کرے یا تغل یا تبدل کر سکے اور چونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اس لیے یہ خصوصیت صرف قرآن ہی کی ہے دوسری کسی کتاب کو یہ بات میسر نہیں یہ حفاظت کئی طرح پر ہے ایک یہ کہ قرآن کریم کو معجوہ فرمایا اس لیے یہ خصوصیت صرف قرآن شریف ہی کی ہے دوسری کسی کتاب کو یہ بات میسر نہیں یہ حفاظت کئی طرح پر ہے ایک یہ کہ قرآن کریم کو معجوہ بتایا بنایا کہ بشر کا سلام اس میں مل ہی نہ سکے ایک یہ کہ اس کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر نہ ہو دیکھئے کہ ساری خلق وہ اس کے حص و نابود اور معذوم کرنے سے عاجد کر دیا گیا کہ کفار باوجود کمال اداوت کے اس مقدس کتاب کو معذوم کرنے سے عاجز ہیں بالکل عاجز ہیں تو اس آیت کی اگرچہ بالکل واضح مانا ہے لیکن کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت جو ہے وہ مطلب فرماتا ہے یہاں پر پہلے بات تو یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس آیت میں جمع کا سیگا استعمال کیا ہے ان محنو بے شک ہم نے اتارا ہے ٹھیک ہے نا انا لہو الحاف ہم خود اس کے نگہ بان ہیں اللہ نے اپنے لیے جو ہے وہ جمع کا سیگا استعمال کیا ہے حالانکہ اللہ کی ذات واحد ہے لیکن اس کی صفات کثیر ہیں جب اس کی تعبیر میں صرف اس کی ذات کا لحاظ ہو تو اس کو واحد کے سیگے کے ساتھ تعبیر کیا جائے اور جب ذات صفات مرحوض ہو تو اس کو جمع کے سیگے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اس طرح تعبیر کرنے والے کے ذہن میں اگر اس کی وحدانیت کا غلبہ ہو تو وہ اللہ کو واحد کے سیگے کے ساتھ تعبیر کرتا ہے اور اگر اس کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا بھی معاملہ ہو تو جمع کے سیگے کے ساتھ بھی تعبیر کرتا ہے دونوں تعبیر جائز ہیں لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد کے سیگے کے ساتھ استعمال کیا جائے جو ہے وہ پکارا جائے اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ صلاط و السلام کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا دیکھیے نا اس سائد میں قرآن کی حفاظت مراد ہے یا نبی پاک علیہ السلام کی پہلی بات تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس فائد میں جو لہو کی ضمیر کے مرجے ہیں اس میں دو قول ہیں ایک قول یہ کہ یہ زمیر جو ہے وہ زکر کی طرف لوٹتی ہے اس صورت میں مانا یہ ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ذکر کی طرف لوٹتی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ زمیر منزل علیہ یعنی حضور علیہ السلام کی طرف راجے ہے اور اس عائد کا مانا اس طرح ہے کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی حضور علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جیسا کہ سورہ الماعدہ کی آیت نمبر سڑسٹھ بھی ہے و اللہ یاسیم کا اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا لیکن نظم قرآن کے زیادہ موافق اور اس مقام کے زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ ضمیر ذکر کی طرف راجے ہے یعنی بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں اگر یہ شبہ آ جائے کہ جب اللہ قرآن مجید کا محافظ ہے تو صحابہ اس کو جمع کرنے اس کو مرتب کرنے میں کیوں مشغول ہوئے تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کے ظاہری اسباب مقرر فرمائے تھے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ قرآن کو لکھ کر محفوظ کیا گیا اس کی اشاعت کی گئی جتنی اس کی اشاعت کی گئی اتنی دنیا میں کسی کتاب کی اشاعت نہیں کی گئی اور قرآن کو حفظ کیا گیا اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو اول سے آخر تک پورا حفظ کیا جاتا ہے اور ہر دور میں دنیا میں اس کے بے شمار حافظ رہے ہیں اگر کسی مجلس میں کوئی پڑھنے والا کسی صورت یا کسی آیت سے ایک لفظ کم کر دے یا اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ زیادہ کر دے تو اسی مجلس میں لوگ بول اٹھیں گے کہ آپ نے یہ لفظ چھوڑ دیا ہے یا آپ نے جو لفظ پڑھا ہے وہ قرآن کا لفظ نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن مجید کو چھاپے اور اس میں کوئی لفظ کم یا زیادہ ہو جائے تو کسی نقطے میں کمی بیشی یہ نہیں ہو جائے زیر زبر میں تغیر آ جائے تو سینکڑوں ہزاروں حفاظ اس غلطی کی نشاندہی کریں گے اللہ اکبر اس لیے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ ہام سجدہ میں لا اس قرآن کے پاس باطل نہیں آ سکتا نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے سبحان اللہ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی مالکی علیہ رحما لکھتے ہیں کہ جب مامون رشید حکمران تھا تو اس نے ایک علمی مجلس منعقد کی اس مجلس میں ایک یہودی آیا جس نے عمدہ لباس پہنا ہوا تھا بہترین خوشبو لگائی ہوئی تھی اس نے بہت نفیس اور ادیبانہ گفتگو کی جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون الرشید نے اس کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم اسرائیلی ہو اس نے کہا کہ ہاں تو مامون نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ میں تمہیں بہت انعام و اکرام دوں گا اور بہت بڑے منصب پر فائز کروں گا اس نے کہا کہ یہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے اور یہ کہہ کر چلا گیا پھر ایک سال کے بعد وہ پھر آیا اس وقت وہ مسلمان ہو چکا تھا اس نے فکی مسائل پر کلام کیا اور بہت عمدہ بحث کی جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کیا تم پچھلے سال ہماری مجلس میں نہیں تھے اس نے کہا کیوں نہیں تو مامون نے پوچھا پھر تمہارے اسلام لانے کا کیا سبب ہے اس نے کہا جب میں تمہاری مجلس سے اٹھا تو میں نے سوچا کہ میں ان مذاہب کا امتحان لوں اور آپ نے دیکھا کہ میرا خط یعنی میری رائٹنگ لکھائی بہت خوبصورت ہے میں نے پہلے تو کا قسد کیا اور اس کے تین نسخے لکھے اور اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی میں یہودیوں کے محبت میں گیا تو انہوں نے تورہد کے وہ نسخے مجھ سے خرید لیے پھر میں نے انجیل کا قسد کیا میں نے اس کو بھی تین نسخے لکھے ان میں بھی کمی بیشی کر دی پھر میں عیسائیوں کے گرجے میں گیا تو انہوں نے مجھ سے وہ نسخے خرید لیے پھر میں نے قرآن کا قسد کیا میں نے اس کے بھی تین نسخے لکھے ان میں بھی کمی بیشی کر دی پھر میں ان کو فروخت کرنے کے لیے اسلامی کتب خانے میں گیا اور ان پر وہ نسخے پیش کیے انہوں نے ان کو پڑھا ان کی تحقیق کی اور جب وہ میری کی ہوئی زیادتی اور کمی پر مطلع ہوئے تو انہوں نے وہ نسخے مجھے واپس کر دیے اور ان کو نہیں خریدا اس سے میں نے یہ جان لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تو میرے اسلام لانے کا یہی سبب ہے یا بن اقسم نے کہا کہ میں اس سال حج کے لیے گیا تو میری ملاقات سفیان بن علمیا سے ہوئی میں نے ان کو یہ خبر سنائی تو انہوں نے کہا یہ خبر سچی ہے اور قرآن میں اس کی تصدیق ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اور انجیل کی حفاظت ان کے علماء سے فکرد فرمائی تھی جیسا کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر چوالیس جس کا مفہوم ہے کہ بے شک ہم نے طوریت نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے جس کے مطابق انبیاء فیصلے کرتے رہے جو ہمارے تابع فرمان تھے ان لوگوں کا فیصلہ کرتے رہے جو یہودی تھے اور اسی کے مطابق اللہ والے اور علماء کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے تو اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ یہود النسارا کو طوریت اور انجیل کا محافظ بنایا گیا تھا اور قرآن کا محافظ خود اللہ ہے جیسا کہ یہی آیت جس کی میں نے تلاوت کی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَاقِزُونَ سُبْحَانَ اللَّهُ بہرحال اللہ تبارک وطالہ اپنے پاہ سلام کی حفاظت خود فرماتا ہے دیکھئے یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت اور اسی نسبت سے آپ کا ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ظاہری سبب اس کا بہت زیادہ چھپنا بہت زیادہ حفظ کرنا ہے اور قرآن کو لوگ تراوی میں قرآن سنانے یا سننے کے شوق میں حفظ کرتے ہیں اور جو لوگ تراوی میں قرآن مجید سننا یا سنانا چھوڑ دیتے ہیں انہیں قرآن بھول جاتا ہے اور جس فرقے کے لوگ تراوی نہیں پڑھتے ان میں کوئی حافظ قرآن بھی نہیں ہوتا اور قرآن مجید کو مصحف میں لکھ کر محفوظ کرنے کا مشورہ بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا اور تراوی میں قرآن مجید پڑھ کر سنانے کا طریقہ بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایجاد ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا حقیقی محافظ تو اللہ ہے لیکن اس کی حفاظت کے ظاہری سبب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو گئے ہیں سبحان اللہ آئس نمبر 10, 11, 12 اور تیرہ ارسلنا من قبل اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے وما یقین اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے ہنسی کرتے ہیں غالکہ فی قلوب المجرمین ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں لا مین و کل اب والین وہ اس پر ایمان نہیں جاتے اور اگلوں کی رخ پر چکی ہے تو یہ چار آیتیں ہیں ان آیات مقدسہ میں فرمایا گیا کہ ہم اس قرآن کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں یعنی ان کو قرآن سنواتے ہیں اور ان کے دل و دماغ کو قرآن کے معنی کی طرح متوجہ کر دیتے ہیں لیکن وہ اپنی جہالت اور کفر پر اصرار کر کے ضد انعد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے اللہ اکبر کبیرا تو دیکھیے سنت کا معنی طریقہ ہے سنت نبی کا معنی ہے رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ جس کو آپ اسدن اختیار فرماتے اور سنت اللہ سنت اللہ کا اطلاق اللہ کی حکمت کے طریقے پر کیا جاتا ہے جیسا کہ سورہ فتح میں ہے یہ اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے اس سے مقصود یہ ہے کہ مختلف امبیا کی شریعتیں ہر چند کے صورتً مختلف ہوتی ہیں لیکن ان کی غرض اور ان کا مقصود مختلف نہیں ہوتا اور نہ تبدیل ہوتا ہے اور وہ ہے نفس کو پاکیزہ کرنا اور اس کو اللہ کے ثواب اور اس کے قرب اور جوار کے قابل بنانا اللہ کو اکبر ان آیتوں میں فرمایا ہے کہ ہم اسی طرح اس کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر اتمام ہجت کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ قرآن سنتے ہیں لیکن اس پر ایمان نہیں لاتے اور اسی طرح ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ کافر ہمیشہ سے نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں اور ان پر ایمان لانے سے انکار کرتے رہے ہیں وہ اپنی شہوت براری اور لذت اندوزی کے خوگر ہو چکے تھے شریعت کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال کر اپنے من پسند چیزوں سے دفت بردار ہونا ان کے لیے مشکل تھا اور عبادت کی مشقتوں کو برداشت کرنا ان پر باری تھا وہ شروع سے جس مذہب سے وابستہ تھے وہ ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا اور اس کو چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل تھا میرا پاک رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر چودہ اور پندرہ اور آج کے درخ سے متعلق بھی یہ آخری آیت ہیں چنانچہ خدا خداوندی ہے ول فتح اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں دن کو اس میں چڑھتے بقاروسکرت ابارونا جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ باندھ دی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے اللہ ہو اکبر تو دیکھیے کیسی مطلب ان کفار مکہ کا معاملہ تھا ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا جو اس بات کی تصدیق کریں کہ حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر بالفرض یہ مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے ہر چند کے ہم بظاہر فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم حقیقت میں ان کو نہیں دیکھتے تو اگر یہ تراز کیا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ایک چیز کا مشاہدہ کر رہی ہو اور پھر وہ یہ کہیں کہ ہم کو شک ہے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ نظر بندی یا جادو ہے اس طرح تو پھر حواس اور مشاہدے پر اعتبار نہیں رہے گا تو جواب یہ ہے کہ جب لوگ ضد عناد اور ہٹ درمی پر اتر آئے تو ایسا ہو سکتا ہے آخر جب رسول پاک علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تھا تب بھی تو کفار نے یہی کہا تھا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے کسی اور, انس اور انس جن اور انس مل کر قرآن کی مسل کوئی صورت بنا کر نہیں لا سکے پھر بھی انہوں نے اس کو اللہ کا سلام نہیں مانا اور یہی کہا تھا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے اللہ اکبر اللہ تبارک کا وطالعہ اپنی بارشاہ میں یہ دست قبول فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین آمین وما لینا تو نا شریف لے فرمادے ان شاء اللہ تعالی نا کے بعد سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر انشاء اللہ بھی ہوگا تشریف لائے دل میں مدینہ جزاکم اللہ خیرہ